اما باب فاؤز بلاہ بن شحطان الوزین بسم اللہ الرحمن حامیم ول کتاب المبین انا جالنا قرآن عربی وکالتارک و تعالا کما ورد فیصورت یوسف الہ السلات وسلام تِلْكَ دل کاب المبین إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر قرآنًا عربيا غير ذي عوج وقال جل وعلا كما ورد في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم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 کہ سورہ بقرہ کی آخری دعیات حضور کو شب معراج میں عطا ہوئی ہیں وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے یہ امت کے لیے شب معراج کے تحفے کے طور پر یہ دو آمن الرسول انزل علیہ من تھے آمن کل آمن مربی ومن اب ملائے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 تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہے تو خود اردور قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نما عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے الفاظ مختلف تھے تو یہ جان لیجیے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیا نشینوں کی زبان میں وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی شہری زبان نہیں دیہاتی زبان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 شریف گھرانے تھے اونچے گھرانے تھے وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ نہ ہو تو بادیا نشین حجاز کے نجد کے نہیں حجاز کے بادیا نشین ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے یہ آئے اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی ان نہ ہو قرآن عربی اللہ ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامع پہنایا ہے انزل ناح قرآن عربین یہ سورہ یوسف کی آیات ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر قرآن عربی لال نقل تاخل سورج میں قرآن عربین غیر زی عمد. یہ عربی مبین میں ہے صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی ایک پیج نہیں ہے اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو تو کوئن الفاظ میں انزل على عبده ولم يجعل له الح تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اسلم ہے بادیا نشین حجاز کے البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی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 من سجیل یہ جو المتر کا ففاد اور رب و قبل الفیل تھی میں سنگ گیل کا سجیل بنا اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ ایکسپشن پرو دی رول یہ استثناءات ہیں قائدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدو بادیا نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے بارے میں اس کی زبان کے بارے میں جو چند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 کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں سوتی یہ خود اپنی جلائے بہت بڑی سائنس ہے اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید میں ملاقوتی اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے رئی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو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 تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں تو آپ نے تحسین فرمائی الفاظ میں یا باموسا ان قد اوتی تب مزمارن مضامیر عال داود اے بوسا تمہیں تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یعنی حضرت داوود کے گلے میں جو ساز تھا خوش الحانی تھی ان کی آواز جو ہے خوبصورت تھی تو اسی طریقے سے اب وہاں کو مزمار سے مراد وہ کوئی وہ کوئی وہ, وہ نہیں ہے آلات موسیقی نہیں گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو ان کا قد اوتی تا مزمارن من مضابیر آل دہبود ایک آخری بات یہ نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر ہے یہ یوں سمجھیے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے اس کو سیبل کیا ہے قرآن مجید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 تعارف ہے قرآن کے ظلم میں اگلی گفتگو قرآن کے اسماؤ و صفات عربوں کا ایک خاص ذوق تھا اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے ان کا ذوق کیا تھا جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے گھوڑے کے لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے آپ کو شیر کے لیے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں گے تلوار کے لیے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں گے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 لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ہے ان میں سے جو اہم اسما ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں القرآن اس پر گفتگو بعد میں ہوگی اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے اس میں علم ہے قرآن کے لیے پراپر ناؤ ہے الکتاب ال الہدا النور الفرقان کلام اللہ الوحی روحم من امرنا پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم الحکیم العظیم المجید المبین رحمہ العلی بصائر بشرا بشیر نذیر عزیز قرآن العزیز بلاغ بیان احسن القصص احسن الحدیث معاہدہ شفا مبارک محمن کئیم مسانیہ متشابہ یہ میں نے آپ کو تیئیس نام بتائے ہیں لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے پچپن منوائے لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے نفظ القرآن ہے اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس مصدر سے کس مادے سے یہ نفظ بنا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے یہ مستق نہیں ہے کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کر دیجیے اللہ کے اسبا سے میں, میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مستق نہیں ہے اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اور وہ ہے اللہ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 ال الہ برحب ال الہ اللہ محبود برہم اللہ کو اللہ بن گیا ایک رائے یہ لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ کہ القرآن اس کا اسم علم ہے پروپر ناؤن ہے یہ جامد ہے یہ مستق نہیں ہے کسی اور مادے سے نکلا نہیں لیکن جو اکثریت کی رائے ہے جس پر تقریباً اجماع ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ اسم میں جامد نہیں اسم مشتق ہے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 ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج کرارے اسی سے کراد السادین کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرینہ اور قرائن جو ہیں اسی سے الفاظ امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرم سے یہ قرآن بنا ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالی کی آیات جمع ہو رہی اسی طرح کر کافرا اور حمزہ اس قرآن کا مصدر بھی بن جاتا ہے جیسے رجحان راجیم ہے رجح سے رجحان غفران غفران اکرم بنا اور ہم تیری مغفرت کی خاص نگار ہے اسی طرح قرآن کرا سے بنا ہے مفول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے یعنی پڑھی جانے والی شے اور ایک کرا گاتا ہے عربی زبان میں کرات الماف الوض میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر بارش ہوئی میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا الماء الماس الحوض اسی سے قریہ کا لفظ بنا کریا بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں کریا تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع ہے یہ ہے لفظ قرآن کی بحث اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور دلچسپ جی ہے قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے قرآن کیا ہے ایک شعر کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے یہ شعر نہیں ہے ببا علم اس شعر اباما یم بغیر سورہ یاسین ہم نے شعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں ہے شاعروں کے بارے میں سورہ شعرا میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ شعراء یبحم الغاب الم تلا انہ فیق القولون مالا یا فالون الین استثمہ تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ یہی ہے کہ پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں لاؤ بالیانہ انداز والے لوگ غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں خود وہ بھی زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ان یقولون یقول مالا یفعلون تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے قرآن مجید جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حق کی کیا آیات ان نہ و رسول کریم وما ہوا بے شاعر یہ جی شاعر کا کلام نہیں البتہ ایک بات نوٹ کیجئے